اب یہ مسئلہ یہ ہے مسئلہ یہ عام ہو گئی یہ جلدی تو مقتدی کرتے آپ نے امام کو پکڑ لیا میں تو مطلب اصل میں بتاؤں آپ کو ہوا کیا یہ سعودی عرب کا اثر ہم میں آیا کہ جناب جیسی سلام پھر جوتا ہاتھ میں لے یہ گئے اور وہ گئے دعا نہیں کرتے حالانکہ حضور علیہ السلام کے صلی اللہ نبی وسلم دعا مخل عبادت دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے لوگ دعا ہی نہیں کرتے اور دیکھیے حدیث شریف میں ابن ماجہ شریف میں حدیث ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے نے ایک ہاتھ اٹھاتا حضور فرماتے ہیں اللہ تبارت و تعالیٰ اتنا غیرت والا کہ جب کوئی بندہ اس کے دربار میں ہاتھ اٹھایا تو اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا ہم کتنی بڑی نعمت سے محروم ہیں اور میرا خیال ہے جو وبال ہم پر ہے اس کا ایک یہ بھی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چھوڑ دیا اللہ سے دعا کرنی چھوڑ دی ہے اور اللہ کا ارشاد وہ دو نہیں مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا فرماؤں گا ایک کائنات کا بادشاہ شہینشاہ کہہ رہا کہ مجھ سے مانگو اور میں عطا کروں گا اور ہم نہیں مانگ رہے ہیں اللہ اکبر یہ اپنا نقصان کر رہے ہیں ہم تو اب صرف یہی نہیں کہ وہ دعا نہیں کر رہے بھئی بات کی جو سنتیں وہ بھی نہیں پڑھ رہے تو یہ تو بہت زیادہ نقصان ہے آدمی جو ہے وہ سنتیں بھی پڑے ممکن ہو تو نوافل بھی پڑے اس کی وجہ کیا علما نے نوافل کیوں رکھے کہ کوئی آدمی جب مکمل نوافل کا عادی ہو جائے سنتوں کا تو زیادہ عادی ہوگا پھر جو آدمی سنتوں کا زیادہ عادی ہو جائے فرضوں کو اس سے زیادہ عادی ہوگا اور مشاہ فرما جب آدمی کی شامت آتی ہے نا پہلے نوافل چھوڑتا نسلیں چھوڑنا چھوڑے یہ تو ضروری نہیں بتاتا بتایا جاتا نا آج کل یہ تو ضروری بات تو احمد یہ ہے کہتے ہیں کہ نوافل کو پابندی سے پڑھنا یہ بدت ان کے نزدیک منا نوافل کو پابندی سے پڑھنا تو جب آدمی کی آتی ہے تو پہلے نوافل چھوڑتا پھر اس کے بعد سنتوں کی باری پھر سنتیں چھوڑتا پھر سنت چھوڑنے کے بعد اب باری جو ہے وہ فرضوں کی ہے جی؟ اب سنی مشکا شریف کے حدیث ایمان تازہ ہو جائے جو کہتے ہیں کہ جی پابندی سے نفل پڑنا جو ہے وہ بدت ہے سنی مشکہ شریف کتاب سلاد میراج کے بیان میں ہے کہ حضور علیہ السلام جب میرا سے تشریف لائے تو حضرت بلال سے پوچھا کہ بلال تم کون سی خاص عبادت کرتی ہو کہ میں نے جنت میں جب میں گیا تو اپنے سے پہلے میں نے تمہاری قدموں کی آہٹ سنی اسے آدمی چلتا قدموں کی آہٹ سنی اپنے سے پہلے اب یہ ذہن میں وسوسہ وسا نہیں آیا حضور تو پیچھے تھے اور حضرت بلال آگے تھے بھائی بات یہ ہے کوئی بادشاہ یا شہنشاہ اونٹ پر بیٹھا ہو تو نقیل پکڑ کے غلام آگے ہی چلتا یہ نہیں کہ غلام بڑھ گیا شہین شاہ سے کہ وہ آگے جا رہا ہے نہیں تو حضرت بلال کو پہلے سنی حز بلال نے کیا کہا مشکا شہری ہماری سمجھ میں نہیں آتا لوگ کیوں نہیں پڑھتے ان معاملات کو اور ہمارے مذہب کے پیچھے لگے میں ہر کام میں بدت ہر کام میں بدلتا حضور میں کوئی ایسا خاص عمل نہیں کرتا کہ جس کی وجہ سے آپ نے میری قدموں کے ہاتھ جنت میں سنی بس ایک کام میں بڑی پابندی سے کرتا ہوں وہ یہ کام ہے کہ ہمیشہ بوزو رہتا ہوں اور جب بھی وضو ٹوٹتا ہے تو وضو کرنے کے بعد دو رکعت نماز تحیت الوضو نفل وہ ضرور ادا کرتا فرما یہ اسی کی برکت ہے یہ اسی کی برکت ہے کہ میں نے جنت میں تمہارے قدموں کیا ہٹ سنی تو کتنا لوگوں کا غلط فلسفہ ہے کہ جناب پابندی سے نفل پڑے تو وہ بھی ان کے نزدیک بیتا تھا. اللہ تعالیٰ فرما